سعیدان الوزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم اور پیارے بھائیوں اور مرنے چنے کے ناظرین ہم حاضر ہیں ایک مرتبہ پھر سلسلہ احکام قرآن میں اس سلسلے کے اندر قرآن مجید فکار حمید کی ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جس میں اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں کسی حکم سے نوازا ہے کوئی حکم عطا کیا ہے کسی حکم پہ چلنے کا حکم دیا ہے کسی حکم پہ چلنے کا تقاضا کیا ہے یا پھر کسی کام سے منع کیا ہے ایسی آیات کو آیات احکام کہا جاتا ہے ہم تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں سورہ بکرا کی کچھ آیات ہم نے اپنے پچھلے سسلوں کے اندر بیان کی آج ہم نے ایک بڑی اہم آیت کا انتخاب کیا ہے جس کا تعلق سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے متعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا حکم دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں جو آیت ہم نے منتخب کی ہے وہ آیت کون سی ہے جو آیت ہم نے منتخب کی ہے وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی ایک سو چار نمبر آیت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ائ الزین منو الطقلو رائنا وقول وسما اے ایمان والو رائنا نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ ہماری طرف نگاہ فرمائیے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ کافرین اور جو کفار ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے سور آیت چار اللہ تبارک و تعالی نے ساہتم بارکاہ میں بارگاہ نبوی کے آداب کو بیان فرمایا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے اس بارگاہ کے کیا آداب ہوتے ہیں اس بارگاہ کا کیا تقاضا ہے اس بارگاہ میں الفاظوں کا جو چناؤ ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے کیسے الفاظوں کا چناؤ نہیں کرنا اور کیسے الفاظوں کا چناؤ کرنا ہے اور اس بارگاہ میں کیسے بیٹھنا ہے تین, آ... تین جو چیزیں ہیں مرکزی طور پر وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہیں آ... اس آیت مبارکہ میں جو نکاح زیر بحث لائے جائیں گے وہ نکات کون سے ہیں آ... ان نکات کی طرف بھی چلتے ہیں اچھا بتا جا رہا کہ سسٹم ہیں گے وائس قدر یہ نہیں سن پائیں گے ہم میں یہ کر دیتا ہوں جن نکات پر آج ہم گفتگو کریں گے ساحت و مرکہ کے تحت پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو آداب ہیں وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فقان حمید کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی ذات کے متعلق جو آداب ہیں طور طریقے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کیا کرنا ہے وہ بیان کیے ہیں اس آیت میں بیان کیا ہے ایک معاملہ اور دیگر بہت ساری آیات میں بھی بیان کیا ہے دوسرا جو نقطہ جس پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اس آیت مبارکہ سے صحابہ اکرام علیہ مرضوان کا شوق اور جستجو اور انداز تعلق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے تیسرا نقطہ جو جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ایسا لفظ بولنے کی ہرگز اجازت نہیں جس کے دو معنی ہوں ایک معنی صحیح ہو اور دوسرا معنی خراب ہو چوتھا نقطہ جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ بارگاہ رسالت میں غلط الفاظوں کا چناؤ کفر تک مہچا دیتا ہے پانچواں نقطہ جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ صرف یہی نہیں کہ الفاظوں کا چناؤ کیسے کرنا ہے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے یہ بات بھی ہمیں ساہت مبارکہ سے سیکھنے کو مل رہی ہے پہلا جو نقطہ تھا ہمارا وہ نقطہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ صاحب والسلام کے متعلق بہت سارے احکام بیان کیے ہیں جب ہم قرآن مجید سقان حمید کی طرف نظر کرتے ہیں تو قرآن مجید سقان حمید نے نہ صرف اس آیت کے اندر بلکہ بہت ساری آیات کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے بہت سارے احکام بیان کیے مثال کے طور پر سورے حجرات ہی کی چند آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شاط فرماتا ہے یا یو الزین امن اللہ تقدیم بیندی اللہ و رسولی اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ تعالی کے رسول سے ہوا یہ کہ کچھ صابہ میں سے کسی نے نا علمی کے باعث قربانی پہلے کر لی یا روزہ پہلے رکھ لیا اس وقت نہیں رکھنا تھا تو اس آیت مبارکہ میں تقدیم سے منع کر دیا کہ نبی اکرم علیہ سات السلام سے مقدم نہ ہو ان سے پہلے عمل نہ کرو اور علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ہر قسم کی تقدیم سے منع کر دیا گیا ہے خواہ وہ کولی ہو خواہ وہ پھیلی ہو اور یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہوتے تھے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان سرکار علیہ وسلاۃ السلام کے پیچھے چل رہے ہوتے تھے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے تعلق سے ہی سہویات ہی ارشاد ہوتا ہے یازین عامن لاترفعۃمف قصوطنبی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو سرکار علیہ صلاط والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو ایک صحاب رضی اللہ عنہ کم سنتے تھے کم سن, سننے والا آدمی ایسا لگتا ہے کہ وہ, وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کو بھی کم سن رہا ہے تو وہ اس کی آواز بھی لاؤڈلی ہوتی ہے بلند بول رہا ہوتا ہے تو ایک صحابر عدی اللہ عنہ جو کم سنتے تھے ایک مرتبہ دوران گفتگو ان کی آواز بلند ہو گئی ان کا کوئی قصد اور ارادہ کسی بے ادبی کا نہیں تھا ایک عارضی کی بنیاد پر ایسا ہوا تو اللہ تبارک وطالعہ یہ مبارکہ نازل فرمائی کہ بارگاہ رسالت میں آہستہ گفتگو کی جائے اگرچہ ان کی تو مجبوری تھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سابی کے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں تو چار دنوں وہ نظر نہیں آئے تو پتا چلا کہ انہوں نے اس عارضے کے پیش نظر اس بات کے پیش نظر آنا ہی بند کر دیا ہے تو لیکن بہال انہیں رخصت دی گئی اور وہ انہوں نے آنا شروع کیا تو یہ تو تھے بارگاہ نبوی کے آداب کہ اللہ تبارک و تعالی اس بارگاہ میں آواز بلند نہ کرنے کا ادب خود سکھا رہا ہے فرمایا گیا ولا تجہر لہو بالقول کا جہ رباد کم بعد اور اس طرح نہ کہا کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے خطاب کیا کرتے ہو ایک دوسرے سے خطاب کرنا ایک جدا گنا معاملہ ہوتا ہے لیکن یہاں اگر ایسا ہوگا انتہ بتا امال تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے وہ ان تم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا بارگاہ نبوی کے آداب کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد حضور علیہ سادلام آرام فرما رہے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرتے کہ حضور علیہ سات اسلام تشریف لائیں باہر نکلیں اور پھر ملاقات کی جائے بلکہ انہوں نے باہر ہی سے آپ کو پکارنا شروع کر دیا قرآن مجید فقان حمید کی آیت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا ان نلزین یوناد نرا الحجرات جو آپ کو پکارتے ہیں آپ کے حجر اقدس کے باہر سے اکثر حملہ یا تو انہیں عقل نہیں ہے یعنی بارگاہ رسالت میں کس طرح پیش آنا ہے کس ادب کے ساتھ پیش آنا ہے کس اسلوب کے ساتھ پیش آنا ہے کیا طور طریقہ اختیار کرنا ہے اس بارگاہ کا ادب کیا ہے ادب کا تقاضا کیا ہے یہ ساری باتیں خود قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بیان کر رہا ہے اسی طریقے سے ایک اور آیتوں بارکاہ میں اشاد ہوتا ہے یا یازین امنو اے ایمان والو لاطد خلو بھتن نبی ان ازن القم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ اجازت لے کر داخل ہو کوئی کام ہو اجازت ہو پھر داخل ہو سابہ اکرام علیہ مردوان ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضور علیہ ساطو السلام کے ہاں دعوت کا اہتمام تھا کسی بنا پر دعوت تناول کی کھانا کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد سرکار علیہ ساطو السلام کے بارگاہ میں بیٹھے رہے کہ حضور علیہ السلام کی باتیں سنیں آپ علیہ ساطل ارشاد فرماتے جائیں ہم سنتے جائیں بلا شبہ انہیں مزہ آ رہا تھا لطف آ رہا تھا اور وہ اپنا فائدہ تو دیکھ رہے تھے لیکن سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم میزبان تھے اپنی ناگواری بھی ظاہر نہیں کر سکتے تھے سرکار علیہ ساطلام کی صفت بھی نہیں تھی کہ آپ اس طرح اپنی ناگواری کا اظہار فرمائیں اور آپ علیہ ساطو السلام کو اذیت بھی ہو رہی تھی منتظر تھے کہ کبھی جائیں اور معاملات زندگی بہت سارے ہوتے ہیں پیارے آکا علیہ سات والسلام نے کچھ ارشاد نہ فرمایا لیکن آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیضاد تائم تم فن جب کھانا کھا لو تو چلے جائے کرو ولا مست نسین علی پیارے اکا علی سات السلام کی بات سننے کے شوق میں بیٹھے نہ رہا کرو ان نزال کم کا نو ذنبی یہ بات پیارے اکا علیہ سات السلام کو ایزا پہنچاتی ہے فیستا من لیکن وہ تو حیا فرماتے ہیں اللہ اللہ یستحی من الحق لیکن اللہ تعالی حق بات کہنے میں حیا نہیں فرماتا عذیت پہنچی بارگاہ رسالت میں رنجیدہ ہوئے حضور علیہ السلام طور طریقے کا خیال نہ رکھا صحابہ اکرام علی مردوان میں سے کسی نے نادانستہ طور پر نہ طور پر ان کا قصد نہیں تھا ایزا پہنچانے کا بلکہ وہ تو مہمان بن کر آئے تھے بیٹھ گئے تھوڑی دیر لیکن اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے یہ ادب ہمیں قرآن مجید فقان حمید سکھا رہا ہے تو یہ تو وہ کچھ آیات تھیں اور بہت ساری ایسی آیات ہیں بہت سارے مواقع پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آداب سکھائے ہیں جو آیت آج ہم اپنے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں اب آتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف ہوا یہ کہ صحابہ اکرام علی رضوان بارگاہ رسارت میں حاضر ہوتے حاضر ہونے کے بعد تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا پیارے اقا علیہ سات و سے کچھ سیکھتے پیارے آکا علی سات السلام انہیں شریعت کی تعلیم دیتے قوان پاک کی تعلیم دیتے جو بھی ارشاد فرمانا ہوتا وہ ارشاد فرماتے تو اب صحابہ اکرام علیہ مردوان کی خواہش ہوتی کہ حضور تھوڑا توقف فرمائیں ٹھہر جائیں تاکہ جو بات پہلے بیان ہوئی ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیں اچھی طرح یاد کر لیں تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے رئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے ہم سیکھ نہیں پائے ابھی ہماری رعایت کیجئے اب ان کا یہ لفظ استعمال کرنا ان کے خیال میں بالکل ٹھیک تھا اس میں کوئی حرج نہیں تھا اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں کوئی بے ادبی کی نیت شامل ہوتی لیکن عرب جو ہے اس میں بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں, قبیلے کے حساب سے خاندان کے حساب سے شہر کے حساب سے بعد جگہ ایک لفظ ایک جگہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہی لفظ دوسری جگہ دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں سندھی اور بلوچی بہت ہی قریب قریب زمانے ہیں ایک ہی ملک میں بولی جانے والے دو زمانے ہیں اب سندھی کے اندر جو پگ ہے اس کا ترجمہ کچھ اور ہے اور اسی پگ کو بلوچی میں کچھ اور کہتے ہیں ایک زبان والے اس کو پاؤں کہتے ہیں ایک زبان والے اس کو پگڑی کہتے ہیں ایک زبان والوں کے ہاں یہ عزت کا لفظ ہے ایک زبان والوں کے ہاں یہ عزت کا لفظ نہیں ہے تو ایسا ممکن ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان جس نظریے سے جس خیال سے اور جس پس منظر کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کوئی بے ادبی کا شائبہ تک نہیں تھا لیکن مدینہ منورہ میں یہود بھی رہا کرتے تھے تو یہودی جو ہے اس لفظ سے غلط معنی اٹھاتے تھے اب یہ لفظ جو ہے رائنا جو لفظ ہے یہ رعایت سے بھی نکل سکتا ہے اور رونت سے بھی نکل سکتا ہے اگر راونت سے مانا جائے تو اس کا معنی بڑا غلط بنے گا ایک طرح کی گالی بنے گی اور وہ اس لفظ کو بگاڑتے بھی تھے اگر اسی لفظ کو کھینچا جائے رائنا اگر پڑھا جائے تو ترجمہ یہ بنے گا کہ یہ ہمارے چرواہے ماض اللہ, اللہ تو ایک دو پہلو بیان کیے ہیں مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں کہ لفظ رائنہ کے اندر کیا بگاڑ تھا ایک بگاڑ اس اعتبار سے تھا کہ رونت کے معنی میں وہ لیتے تھے جس کے معنی حماقت کے ہوتے ہیں دوسرا بگاڑ یہ تھا کہ وہ رائنہ پڑھنے کے بجائے رائنہ پڑھتے تھے یعنی اے نون یا یا کا اضافہ کر دیتے تھے جس کا معنی ہو جاتا تھا اے ہمارے چروا ہے جبکہ صحابہ کرام علی مرضوان صرف رائنا کہا کرتے تھے تو ہوا یہ کہ ایک صابر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں انہوں نے سب سے پہلے تو یہود کی یہ گفتگو سنی یہود کی گفتگو سن کے بڑے حیران ہوئے وہ ان کی یہ زبان جانتے تھے اور انہوں نے منع کیا کہ خبردار جو آئندہ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا حضور علیہ صلاۃ السلام کے لیے میں تمہاری گردن کھینچ لوں گا یعنی گردن اڑا دوں گا تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ ہم تھوڑی استعمال کرتے ہیں تو خود تمہارے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے صحابہ استعمال کرتے ہیں جا کے انہیں بھی سمجھاؤ تو انہوں نے آ کے بارگاہ رسالت میں ارض کیا کہ اس لفظ کے تو اور معنی بھی ہیں اور مانا وہ معنی غلط ہیں اور یہودی جو ہے تمسکر اڑاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں تو آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ منع فرما دیتا ہے اس لفظ کے کہنے سے اور ارشاد ہوتا ہے ضرنا کہ تم فرماؤ ان ضرور کے بجائے ان ضرور کہو علماء کہتے ہیں لفظ ان کے اندر بھی دو معنی ہیں دو اچھے معنی ہیں یا تو ان کا مطلب یہ ہے یعنی یہ انتظار سے نکلا ہے معنی یہ بنے گا حضور کچھ مولد دیجیے توقف فرمائیے ہم سمل, سمل جائیں سمجھ جائیں کچھ تفہیم ہو جائے ہماری پھر آپ اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلیے یا تو اس کا معنی یہ تھا کہ انتظار فرمائیے یا اس کا مانا ہے کہ انظر ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے ہماری طرف نگاہ کرم کیجئے ہماری طرف نگاہ لطف کیجئے تو انظر نہ کہنے کا قرآن مجید فرقان حمید نے حکم ارشاد فرمایا تو اس تمام گفتگو کے پس منظر میں خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر بارگاہ رسالت کا معاملہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ ہو تو اس ذات کے آداب ہمیں خود اللہ تبارک و تعالی سکھا رہا ہے مفتی احمد یارخان نعمی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا ہی نفیس نقطہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ لوگ اپنے دربار کے آداب خود مقرر کرتے ہیں ہر بادشاہ جب مسند پر آتا ہے تو وہ خود اپنا ایک جو ہے وہ ایک ذابطہ اخلاق بیان کرتا ہے طور طریقے بیان کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ اس دربار کے کیا آداب ہوں گے اور ان کی جو رعایا ہے جو ماننے والے ہیں جو ماتحت ہیں وہ ان کو بجا لاتے ہیں لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے وہ سارے کے سارے طور طریقے آداب آئین قانون وہ لپیٹ کر ڈال دیا جاتا ہے گویا کہ اس کے اس کی قبر کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے نیا بادشاہ آتا ہے اس نیا قانون چلتا ہے نئے طور طریقے چلتے ہیں نئی منشا پیدا ہوتی ہے اور نئے احکام جاری ہوتے ہیں گویا کے قانون وہ خود بنائے اپنی ہی ذات کے لیے نمبر دو یہ قانون صرف ان کی حیات تک ہوں یہاں سانس بند ہوا ہے وہاں ان قانونوں کا جنازہ نکل گیا اب بارگاہ رسالت کی طرف آئیے یہاں حضور علیہ ساد نے اپنی ذات کے لیے قوانین خود نہیں بنائے بلکہ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے آداب جس بارگاہ میں حاضر دینے کا طریقہ جس بارگاہ میں گفتگو کرنے کا طریقہ جس بارگاہ میں حاضر ہو کر انتظار کرنے کا طریقہ جس بارگاہ میں الفاظوں کے چناؤ کا سلیقہ خود اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جب تک حضور اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود رہے یہ حکام اسی وقت تک تھے نہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں ہمیشہ تک کے لیے ہیں قیامت کے بعد بھی یہی احکام ہوں گے حضور علیہ السلام کا ادب آپ کے تعظیم اور آپ کی بارگاہ کے جو بھی طور طریقے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے بعد بھی ختم ہو جائیں گے اس وقت بھی جاری رہیں گے تو یہاں سے ہر دو اعتبار سے پیارے آکا علیفات السلام کا شرف آپ کی بزرگی آپ کا مرتبہ ہمیں جاننے کو ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس بارگاہ میں الفاظوں کا جو چناؤ ہے وہ بہتر سے بہتر کرنا ہے آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں جو دوسرا نقطہ ہمارا ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ صابہ اکرام علی مردوان کا شوق اور جستجو اور انداز تعلق یہ آیت اس کی بھی ہمیں خبر دے رہی ہے کہ اگر وہ مانا لیا جائے کہ انظرنا کا سمراد یہاں پر انتظار کرنا ہے یا رسول اللہ انتظار کیجیے تو پیارے صحابہ اکرام علی مزوان جب حضور علیہ سات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ اگر پرندے ان پر بیٹھنا چاہیں یہ سمجھ کے یہ کوئی جامد لکڑیاں ہیں تو پرندے بھی ان پر بیٹھ جائیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ کا کلام سننے کا یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا اور پھر حضور علیہ ساتو اسلام سکھا رہے ہوں صحابہ اکرام سیکھ رہے ہوں تو اس نورانی محفل کا کیا علم ہوگا اللہ اکبر کیا کہنا اس نورانی محفل کا لیکن یہاں سے جو بات ہمیں خاص طور پر سیکھنے کو ملتی ہے جو ہم نے اس نقطے میں منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم اپنے استاد سے علم حاصل کرتا ہے تو اسے خانہ پورے نہیں کرنی چاہیے بلکہ علم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سیکھنا چاہیے سابق اکرام علی مردوان کی یہ درخواست کرنا کہ حضور ہماری رعایت کیجئے حضور ہم پر نگاہ فرمائیے حضور مہلت دیجئے یہ رعایت کرنا اس بات کی پیش نظر تھا کہ ابھی ابھی جو بات آپ نے اشاعت فرمائی ہے ہم نے صحیح سے سمجھی نہیں ہے ہم ذرا سے سمجھ لیں تو وہ پھر بطور طالب علم کے سوال بھی کرتے ہوں گے بطور طالب علم کے مزید تفہیم بھی چاہتے ہوں گے بطور طالب علم کے مزید تشریقہ بھی تقاضا کرتے ہوں گے اور ایسا ہی طالب علم کامیاب طالب علم ہوتا ہے کہ جو اپنے استاد کی بات کو سرسری طور پر نہ لے تائرانہ طور پر نہ لے بلکہ گہرائی سے سمجھے گہرائی سے سیکھے اور اسے اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے جو تیسرا نقطہ Uh, اس آیت مبارکہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ بہت سارے ہوتے ہیں ایک لفظ وہ ہوتا ہے جس کا معنی متعین ہوتا ہے ایک ہی معنی پہ بولا جاتا ہے لیکن عربی ایسی زبان نہیں ہے ایک لفظ کے نہ جانے کتنے معنی نکلتے ہیں آپ عربی کے جس لفظ کو اٹھائیے ایک تو عربی زبان میں سیگے زیادہ ہیں uh, بہت زیادہ سگے ہیں تو ہر سگے کا جدا گانا مانا پھر ہر لفظ کا جو معنی اور استعمال ہے وہ ایسا یعنی یوں سمجھیے کہ عقل حرام رہ جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مشرق کو مغرب ہے بعض اوقات تو کوئی مناسبت ہی نظر نہیں آتی ایسا معنی بنتا ہے اور نہ صرف یہ کہ جو قدیم عربی ہے اس کے اندر یہ تنوع اور یہ گہرائی تھی بلکہ جو جدید عربی ہے وہ بھی کچھ ایسی ہے کہ جسے قدیم آتی ہے اسے جدید نہیں آتی عربی کے اندر اتنی وسعت اور اتنی گہرائی اور اتنا تنوع ہے تو ایک تو وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ان کے کئی معنی ہیں لیکن سارے ہی معنی اچھا پہلو رکھتے ہیں اور اچھی مراد رکھتے ہیں غلط مراد پر مشتمل نہیں ہے تو ایک تو وہ معنی ہو گئے وہ الفاظ ہو گئے جن کے معنی اس طرح کے ہیں دوسرے الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ایک معنی اچھے ہوتے ہیں دوسرے معنی اچھے نہیں ہوتے عرف عام میں ہمارے یہاں اسے زو معنی بھی کہتے ہیں اگرچہ کہ زو معنی کا جو لفظ ہے وہ بولا جاتا ہے ایک سے زائد جس کے معنی اس کے لئے لیکن زو معنی کا جو محاورہ ہے اس سے مراضی ہوتی ہے کہ اس لفظ کا ایک معنی اچھا ہے ایک معنی خراب ہے تو قرآن مجید فقان حمید نے ایسے الفاظ کے چناؤں سے بھی منع کر دیا بارگاہ رسالت کے تعلق سے کہ جس کے ایک معنی غلط مراد پر مشتمل ہوں غلط پہلو پر مشتمل ہو ایسے معنی اختیار نہیں کیے جا سکتے اب اسی بات کے پیش نظر ہمارے علماء نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں ایک حکم تو یہ بیان کیا ہے کہ آ, بعض اوقات اوراد و وظائف پڑے جاتے ہیں اور اوراد و وظائف جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی آ, عجیب, عجیب و غریب قسم کے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوراد و وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ آ, پتہ نہیں کیا لفظ ہے اور اس کا اس مرض سے کیا تعلق ہے جس کے لئے پڑھے جا رہے ہیں تو ایک تو ادیا معصورا ہے نا جو قرآن و حدیث میں آنے والے دعائیں ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا اس کے علاوہ جو مختلف جو ہے وہ ورد ہوتے ہیں ٹوٹکے ہوتے ہیں اور کچھ پڑھنے کے جھاڑ پھونک کے الفاظ ہوتے ہیں تو علماء نے اس حوالے سے ایک اصول بیان کیا کہ وہ لفظ جس کا معنی معلوم نہ ہو بتوڑے جھاڑ پھونک کے پڑھنے کی اس کی اجازت نہیں ہے عین ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی کفریا مانا پایا جاتا ہو کوئی شرکیہ مانا پایا جاتا ہو کوئی ایسا مانا پایا جاتا ہو جس کا پڑھنا مسلمان کے لیے حلال نہ ہو تو بعض اوقات ہندی کے اندر ایسے کلمات ہوتے ہیں یا عبرانی وغیرہ کے ایسے کلیمات ہوتے ہیں کہ جو سینہ بسینہ چلے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا مانا معلوم نہیں ہوتا تو علما نے سے یہ لکھا ہے کہ جن کا معنی معلوم نہ ہو وہ کلمات نہیں پڑے جا سکتے اب جن کا معنی معلوم نہ ہو ان کے متعلق یہ حکم ارشاد ہوا کہ انہیں ان کا انتخاب نہ کیا جائے تو وہ الفاظ کہ جن کا معنی معلوم ہے اور ایک معنی غلط ہے تو پھر وہ معنی پاک ہستیوں کے لیے وہ لفظ پاک ہستیوں کے لیے استعمال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے نہ تو اللہ تبارک وطالعہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جائز ہوگا جو زو منا ہو جیسا کہ لفظ میاں اچھا الفاظوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ جس سے صرف منع کیا جاتا ہے ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ جس پر حرام ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ جس پر علما کفر کا حکم لگاتے ہیں مختلف درجے ہوتے ہیں الفاظ کے جو لفظ میاں ہے یہ پچھلے درجے کا لفظ ہے ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ میاں کہے اس پر حکم کفر لگے لیکن جو لفظ میاں ہے ہمارے علماء اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے متعدد معنی ہے کچھ معنی وہ ہیں کہ جو اللہ تعالی کے شان ہو سکتے ہیں اور کچھ معنی وہ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ ان سے بری ہے یعنی لفظ میاں جو ہے عزت اور احترام کے لیے بولا جاتا ہے اور ہمارے عرف کے اندر یہی لفظ شوہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس وسط سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی نہ شوہر ہے نہ کسی کی کسی کا اللہ تعالی سے کوئی رشتہ ثابت ہو سکتا ہے وہ تنہا ہے وہ خالق ہے وہ ابدھ سے ہے اور ابدھ تک رہے گا بندوں کی صفات سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو زو مانا ہو بعض مانا مناسب نہ ہو یا ان میں توہین کا پہلو نکلتا ہو یا وہ توہین پر ہی مشتمل ہو جو مختلف طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولنا جائز ہے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا جائز ہے اور نہ ہی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے لیے ایسے الفاظ بولنا جائز ہوگا اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں اگلا نقطہ یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں غلط الفاظ کا چناؤ کفر تک پہنچا دیتا ہے جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ الفاظ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں ان سے صرف منع کیا جائے گا بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے استعمال کرنے کو علما حرام کہتے ہیں بعض الفاظ وہ ہوں گے کہ جو کفری مانے پر مشتمل ہوں گے میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں ان مثالوں سے آپ اندازہ لگائیے کہ بارگاہ رسالت میں الفاظوں کے چناؤ کی کتنی اہمیت ہے فتح امجدیا کے اندر ایک مسئلہ مذکور ہے صدر بدر طریقہ مفتی امجدری علی اعظمی رحمت اللہ تعالی کے مرتب کردہ فتح کا مجموعہ ہے ایک سوال پوچھا گیا کہ کسی مقرر نے کہا ہے کہ حضور علیہ حسرات السلام امت کے چرواہے تھے معذلہ معذ اللہ سرکار دالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نگبان کا لفظ بولنا ادب کا لفظ ہے سرکار علیہ السلام کے لیے یہ کہنا کہ آپ اس امت کے پاسباں ہیں حفاظت کرنے والے ہیں آپ اس امت کے قائد ہیں رہنما ہیں یہ ادب کے الفاظ ہیں لیکن مقرر نے جو لفظ استعمال کیے وہ بے ادبی اور توہین کے پہلو پر مشتمل تھے تو صدر الشریہ علیہ رحمٰ نے اس جملے پر کفر کا حکم لگایا کہ ایسے یہ ایسا جملہ تھا اس میں ایک ایسا لفظ تھا کہ جس کا چناؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے خلاف تھا ناموس رسالت کے خلاف تھا اور یہ جملہ توہین اور بے ادبی پر مشتمل تھا اس لیے اس جملے کو کفری جملہ قرار دیا امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سوال ہوا کہ مدینہ شریف کو یہ کہنا کیسا جس طرح سرکار علیہ حسرات السلام کی ذات مبارکہ کی تعظیم ہے اسی طریقے سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ہر چیز کی تعظیم ہے شفا شریف میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور ع ساتوسلام کی چادر میلی ہے تو اس نے کفر کیا تو حضور علیہ سے وابستہ جو اشیاء ہیں جو منصوب چیزیں ہیں ان کا بھی ادب کرنا ضروری ہے تو شہر مصطفیٰ کی تو کیا بات ہے تو اہلا سے سوال ہوا کہ مدینہ کو یسرف کہنا کیسا تو امام اہل سنت فرماتے ہیں گناہ ہے مدینہ منورہ کو تابہ کہا جائے سیبا کہا جائے منورہ کہا جائے مقدسہ کہا جائے لیکن یسرف کہنا گنا ہے وجہ یہ ہے کہ یسرف کا مانا ہے بیماریوں کی جگہ پہلے کہا کرتے تھے حضور اکرم علی صاحۃ السلام کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر بیماریاں تھیں لیکن جب آپ کا قدم مبارک اس شہر میں پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو ان بیماریوں سے پاک کر دیا جو یہاں موجود ہوا کرتی تھیں تو اب دیکھیے آپ یہ لفظ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے جو ہے وہ کم علم رکھنے والے لوگ مدینہ کو یسرف کہہ رہے ہوتے ہیں باشورا استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ لفظ ادب اور تقریم کے خلاف ہے اس لیے مدینہ کو یسرف کہنا جائز نہیں ہوگا اسی طریقے سے فتویٰ رضیہ شریف میں ہے کہ حضور علیہ ساط السلام کو ایلچی کہنا کفر ہے پیغمبر کا معنی ہوتا ہے قاصد پیغام لانے والا یہ لفظی معنی ہے لیکن حضور علیہ ساط السلام محض قاصد نہیں ہے بلکہ آپ اللہ تبارک وطالعہ کے محبوب اور بزرگ بندے ہیں لفظ ایلچی کا استعمال آپ کے لیے آپ کی بارگاہ میں مطلب کہ گستاخی ہے اسی لیے امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ لفظ ایلچی کہنا یہ کفر ہوگا اسی طریقے سے فتح عالمگیریا میں فتح عالمگری میں کسی نے کہا کہ حضرت آدم عل نبینہ والرات السلام اگر گندم نہ کھاتے تو ہم بدبخت نہ ہوتے تو فرمایا کہ یہ جملہ کفر ہوگا کیونکہ امبیا کی توہین اس میں پائی جاتی ہے اللہ تعالی کا ہر نبی مقدس اور معظم ہے لائے تعظیم ہے لائے تقریم ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں انبیاء اکرام کی شان میں جو معظمات معظم موزمات دنیا ہیں یعنی فرشتے ہیں موزمات دنیا میں ہیں موضمات دنیا کا لفظ سے تو عام ہے لیکن میں ایک محدود پس منظر محض کر رہا ہوں کہ کی شان میں اگر کوئی گستاخانہ جملہ بولا جاتا ہے وہ کفر پر مشتمل ہوگا انبیاء میں سے کسی کی شان میں گستاخانہ جملہ بولا جاتا ہے تو وہ کفر پر مشتمل ہوگا اسی طریقے سے سرکار علیہ صد السلام کی بارگاہ میں کسی نے کوئی ایسا لفظ منتخب کیا کہ جو لفظ کفریہ معنی پر مشتمل تھا تو وہ بھی بلا شبہ کفر ہوگا اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ میری نیت نہیں تھی میری مراد نہیں تھی بلکہ علماء اس لفظ کا معنی دیکھ کر اس پر حکم ضرور عائد کریں گے پانچواں یہ ہے جب ہم گفتگو کر رہے تھے چوتھے نقطے پر ہم نے گفتگو کی کہ الفاظوں کا چناؤ کفر تک پہنچا دیتا ہے اس لیے الفاظوں کا چناؤ بڑا ہی اہم ہوتا ہے اور خاص طور پر نعت اشار کہنے والے ان کے لئے بڑا نازک پہلو ہوتا ہے امام اہل سنت عدی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو نعت ہے بڑا ہی نازک وصف ہے کہ نہ تو اس میں ایک حد ہے اس کو کراس کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایک حد ہے اس سے نیچے آ سکتے ہیں بلکہ ایک درمیانی حد میں رہ کر گفتگو کرنا ہوتی ہے تو نعت کہنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے الفاظوں کے معنی, معنی کا ادراک ہونا ضروری ہے اور الفاظ جو ہیں ان الفاظوں کا جو اطلاق ہے وہ اس, کس پس منظر میں ہو رہا ہے یہ پس منظر دیکھنا بھی ضروری ہے اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو کوئی بیعت بھی نہیں ہو رہی ہوتی لیکن جب تقابل کا معاملہ آتا ہے تو تب بھی بعض لوگ غلط لفظ استعمال کر دیتے ہیں مثال کے طور پر سرکار علیہ صلاح السلام حضرت یوسف علیہ السلام کہ حسن کا تقابل کا معاملہ آیا تو ٹھیک ہے تقابل ضرور ہوگا لیکن حضرت یوسف علی نبینہ نبی ولی سات وسلام کی بارگاہ میں کوئی بھی ادنا ساتھ تنقید کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ ماض اللہ تقابل کی آڑ میں کوئی رف زبان استعمال کرے اور حضرت سیدنا یوسف علی نبینہ نبی ولیسا السلام کی بارگاہ میں کوئی کلمائے توہین کلمہ بے ادبی استعمال کرے ہرگز اس کی اجازت نہیں ہوگی اگر ایسا ہوا تو کفر پایا جائے گا اسی طریقے سے ایک تقابل کیا جاتا ہے معراج کے تعلق سے کہ حضور علیہ سات و السلام نے اللہ تبارک تعالی کی کا دیدار کیا اور اپنی آنکھوں سے کیا حضرت موسا علا نبی علیہ سات والسلام ایک تجلی بھی برداشت نہ کر پائے تو ٹھیک ہے یہ دونوں اوساف ہیں سرکار علیہ فاط السلام کو اللہ تعالی نے ایک عمدہ وف سے نوازا اور ایک ایسے مقام سے نوازا کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہوا حضرت السلام کو وہ شرف عطا نہیں ہوا تقابل اچھے پیرائے میں احسن انداز میں کرنا ممکن ہے اور کرنا درست ہے کوئی مذائقہ نہیں لیکن بعض جوہلا جو ہوتے ہیں یا بعض جو ان پڑھ خطیب ہوتے ہیں وہ اس تقابل کی آڑ میں حضرت سعیدنا موسا علا نبینہ ولیساۃ وسلم کی ذات کے تعلق سے بعض اوقات کلمائے تنقیس بھی استعمال کر دیتے ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی الفاظوں کا چناؤ بڑا اہم ہوتا ہے اور اس پر ایمان و کفر تک دائر ہو جاتے ہیں نقطے کی طرف چلتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر صرف تعظیم کے لفظ کے چناؤ ہی کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب بھی بیان ہوا ہے کس طرح اگر آپ آیت کے معنی کی طرف غور کریں الفاظ میں توجہ دلاتا ہوں آپ کی کیا ارشاد ہوا شاہیت بارگاہ میں یا یازینہ آمنو اے ایمان والو لا لات یہ نہ کہو قول یوں کو ہماری طرف نگاہ لطف فرمائیے ان کہو دوسرا حکم قرآن مجید فقان حمید میں یہ کہا گیا وس اور بہتر تو یہ ہے کہ انتہائی توجہ سے سنو کہ تمہیں ان نہ کہنے کی بھی نوبت نہ آئے تو بارگاہ رسالت میں جب بیٹھنا ہے تو کس انداز پر بیٹھنا ہے قرآن مجید فقان حمید نے یہ بھی بیان کر دیا ولیل کافرینہ عذاب العلیم اور جو ان احکامات پر پورا نہیں جو ان احکامات کے خلاف ورزی کرے گا ماض اللہ سما ماض اللہ کلمائے تنقیس کہے گا بلا شبہ وہ کافرین میں سے ہے اس کے لئے دردناک عذاب ہوگا میرے محترم اور پیرس میں بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین ہمارے سلسلے کے اندر ہم کچھ تفسیری نکات بھی بیان کیا کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج جو آئے مبارکہ ہم نے منتخب جو آج ہم نے آئےتوں کا نقل کی ہے تفسیری فوائد کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں تفسیری فوائد نمبر ایک قرآن پاک میں یادینہ آمن کتنی بار آیا ہے اور اس میں مومنین کے لیے کیا خوشی کی بات ہے نمبر دو لفظ رائنا کی جگہ ان جڑنا لانے میں کیا تفسیری فوائد ہیں نمبر تین بے ادبی کا کس وارد نہ ہو تب بھی ایسا لفظ بولنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز نہیں اور لفظ کی نویت دیکھ کر شریعت کا حکم عائد ضرور ہوگا کسی لفظ پر حرام کا حکم لگے گا تو کوئی لفظ کفر تک پہنچا دے گا یا ایوہ نامنو قرآن فقان حمید میں بارہا اس لفظ سے خطاب کیا گیا ہے اللہ تبارک بارہا اپنے بندوں سے یا آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے امام فق الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یا ایزی آمنو سے خطاب قرآن مجید فقان حمید میں اٹھاسی مرتبہ ہوا ہے یہاں سے ایک تو یہ نقطہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ باوجود اس کے کہ ہم سب کا خالق ہے مالک ہے ہم اس کے ہر ہر لمحے پر ہر ہر قدم پر محتاج ہیں ہم بندے ہیں ناتواں ہیں لیکن ہمیں قرآن مجید فقان حمید کے اسلوب اس سے ایک ادب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے لیکن آداب یہ ہیں کہ بڑا اگر ایسے کلمات استعمال کرے جو چھوٹے کی عزت افزائی پر مشتمل ہوں یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے مومنوں سے جو خطاب کیا اس کے اندر جو الفاظ منتخب کئے گئے وہ الفاظ شرف پر بزرگی پر اور آ, یوں کہیے کہ فضیلت پر دلالت کرتے ہیں یوں بھی کہہ دیا جاتا کہ یوں کرو اے بندو یوں کرو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ یوں فرماتا تو یوں بھی ٹھیک تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے القابات سے نوازا ہے اپنے مندوں کو یا یو لذینا منو اب مومن کے اندر کتنے صفت پائی جاتی ہیں ہے مومن اچھا ہوگا بااخلاق ہوگا مومن جو ہے وہ کریم ہوگا مومن جو ہے وہ شفقت کرنے والا ہوگا اس کے دل کے اندر نرمی پائی جائے گی رحم پایا جائے گا بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں لیکن سب سے بڑی جو صفت ایک مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے اس کا ایمان صاحب ایمان ہونا تو مسلمان کے لیے بڑا ہی شرف بڑا ہی شرف ہے اور انتہائی یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس اعزاز کے ساتھ خطاب فرما رہا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو یوں کرو اے ایمان والو یوں کرو تو یہ ایک انداز تخاطب ہوتا ہے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری کیا حیثیت کچھ بھی نہیں ہم بھی اگر اپنے چھوٹوں سے گفتگو کریں تو انہیں ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے گفتگو کریں یہ بھی ایک اخلاق میں سے ایک ادب ہے ایک طریقہ ہے جو ہمیں قرآن کریم سے سیکھنے کو ملتا ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے یہاں پر ایک بڑی ہی پیاری بادشاہ فرمائی ہے فرمایا کہ لفظ مومن اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا وصف ہے قرآن مجید فقان حمید میں لفظ مومن مذکور ہوا ہے تو جو وصف اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وسط سے اپنے بندوں کو یاد کیا یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان دینے والا ہے ایمان عطا کرنے والا ہے ایمان بخشنے والا ہے اور مسلمانوں کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان قبول کرنے والے ہیں ایمان کی تصدیق اور اقرار کرنے والے ہیں تو امام فقین راز رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اس شرف سے نوازا کہ جو اس کا اپنا وس تھا وہی لفظ اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ استعمال کیا مسلمانوں کے لیے منتخب فرمایا تو اس بات میں کیا بعید ہے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری عزت افزائی فرمائے گا ہمیں رسوا نہ کرے گا اور اللہ تعالی بروز قیامت بھی ہمیں اعزاز و اکرام سے نوازے گا تو یہ وہ نقطہ تھا جس میں بلا شبہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا پہلو ہے اگلے نقطے کی طرف جاتے ہیں اب دو الفاظ تھے ایک لفظ رائنہ تھا اور لفظ ان تھا لیکن رائنہ سے منع کیا اور ان کہنے کا حکم دیا بعض مفسرین نے لکھا مطلب ایک نقطے کے طور پر لکھا کہ لفظ رائنا کے بھی پانچ حرف ہیں را الف این نون الف اور لفظ ام میں بھی پانچ حرف ہیں الف نون زوئن, یزا, را نون رف اسی طریقے سے لفظ رائنا جس نیت اور مقصد کے تحت سابق کرام بلا کرتے تھے وہ مجازی معنی ہوتا تھا کہ ہمارے لیے نرمی کیجیے ہماری رعایت کیجیے ہم کر ہم پر شفقت کیجیے اور لفظ رائنا کے اندر بھی یہی مرادی مانا ہے یعنی یہی مجازی مانا ہے تو لفظ امضرنا کے اندر بھی یہی مجازی معنی ہے لفظ رائنا میں بھی مجازی معنی مراد تھے اور لفظ امزرنا میں بھی مرادی معنی مجاز تھے اور پھر کیا کہ معنی ایک جو مراد تھی غلط پہلو تو مراد ہی نہیں تھا ساب اکرام کا مانا ایک حرف ایک جیسے پانچ حرف اس میں پانچ حرف اس میں لیکن فرق یہ ہے جو سب سے بڑا فرق تھا کہ ایک لفظ کے اندر ایک ایسا مان نکلتا تھا کہ جس کو یہود غلط مانا پر محمول کرتے تھے اس لیے اس لفظ کے کہنے سے منع کر دیا گیا تیسرے نقطہ کی طرح چلتے ہیں اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ کال بھی ہے మేడ है। मैं को से बात कर रही हूँ आपकी दादा ने पूछना है में हैजरत आयशा जवाब हाँ की शाम में जो बयान किया गया में एक के लिए। तो क्या یہ آیت دنیا میں اور میاں بیوی کے لیے ملے گا یا یہ آخرت کے متعلق ہے جواب ان فرما میں تو آپ کی بات پوری طرح سمجھ نہیں پایا ہوں بتائیں گے کیا تھا انہوں نے جی جی دیکھیں اس آیت کے بہت سارے معنی ہیں نیک نیکوں کے لیے اور بد پتوں کے لیے ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو ترجیح دی جاتی ہے اس کے تعلق سے گفتگو ہے کہ نیک اعمال کرنے والا جو ہے اس کا حشر اس کا ٹھکانہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی اٹھے گا اور دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کے تعلق سے تو ہمارے علماء یہ بیان کر چکے کہ جو بیوی ہے اس کا جو شہر ہوگا آخرت میں بھی بروز یعنی جنت میں بھی اسے وہی شوہر نصیب ہوگا اور اگر اس کے متعدد نکاح ہوئے مثال تو طور پر شور فوت ہو گیا دوسرا نکاح کیا تو پھر اسے اختیار ہوگا کہ وہ یعنی فریکین جو ہے ان کو اختیار ہوگا کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں آخر نقطۂ چلتے ہیں ٹائم میں بتایا جا رہا ہے کہ پورا ہو چکا ہے تیسا نقطہ جو تفصیل فوائد کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے ہم نے سارے گفتگو سنی آج اس آیت مرکہ پر کلام کیا گیا ہم نے ملاحظہ کیا صابۂ کرام علی مردوان ہرگز ہرگز لفظ رائنہ کہنے سے برا مانا مراد نہیں لیتے تھے پھر بھی انہیں منع کیا گیا لیکن ہمارے زمانے میں جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ لفظ استعمال نہ کرو یا فلاں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اس کا یہ معنی بن رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میری تو مراد نہیں تھی میرا تو قصد نہیں تھا میرا تو ارادہ نہیں تھا قرآن مجید فقان حمید کہ اس آیت مبارکہ میں جو اصول ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے جو تفصیلی فائدہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کہنا ہر جگہ نہیں چل سکتا میں نے کیا کہ الفاظ مختلف طرح کے ہوتے ہیں بعض اوقات واقع تن کرینہ جو ہے وہ اس بندے کی تائید کر رہا ہوتا ہے اور اس الفاظ کے اندر خالصتاً بےآبی کا پہلو نہیں ہوتا مکس لفظ ہوتا ہے اور کرینہ کو پسندوں کو دیکھا جائے تو کسی نہ کسی طرح رعایت کی کوئی نہ کوئی پہلو بن سکتا ہے لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گالی پر مشتمل ہوتے ہیں توہین پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ احانت پر مشتمل ہوتے ہیں اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا تو کوئی مقصد نہیں تھا احانت کرنے کا میں نے تو یہ لفظ استعمال کیا میری تو سوچ بھی نہیں تھی تو ایسے آدمی کو رعایت نہیں ملے گی بلکہ مفتی جو ہے وہ اس لفظ کے ظاہر پر حکم لگائے گا تو یہاں سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر خدا ناخواستہ کسی سے اس طرح کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے اڑنا نہیں چاہیے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے بعض اوقات نادانستہ طور پر غلطی ہو جاتی ہے انسان سے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اپنے خود ساختہ اصولوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے دیکھ لیجئے قرآن مجید سقانی حمید کی آیتوں بار کا سورہ بکرا کی ایک سو چار نمبر آیت کہ صحابہ کرام علی مردوان جس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں ان کی نیت ان کی مراد واضح تھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا کوئی معنی غلط ہو سکتا ہے لیکن منع کر دیا گیا اس لفظ کے کہنے سے تو اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو لفظ رائنا کے اندر دونوں پہلو تھے خالصتا احانت پر یہ بھی مشتمل نہیں تھا لیکن بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ خالصتاً احانت کرتے ہیں خالصتن کلمہ کفر بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری نیت نہیں تھی ہماری امراد نہیں تھی یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا بلکہ آج کل تو کفر کے گندے پلندے کو ایک بڑے صاف ستھرے ورقے میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی yani, کفر کے گند کو بھی یعنی یعنی کفر سے بڑھ کر کوئی نحصت نہیں ہو سکتی کوئی برائی نہیں ہو سکتی کوئی ناپاکیں نہیں ہو سکتی کوئی خباست نہیں ہو سکتی کفر اعلی درجے کی خباست ہے تو اس کفر کی خباست کو بھی ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ چاندی کے ورقے میں لپیٹ کر اچھے سے الفاظوں کا چناؤ کر کے اس کو عام کیا جائے کچھ دن پہلے بہت سارے سے واقعات ہوئے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں احانت کی گئی کلیمات کفر بولے گئے تو ہی کلمات کہے گئے اور ایک ہلکا تھا جس کی یہ آواز تھی کہ جناب اظہار رائے کو دبایا جا رہا ہے اظہار رائے کا حق نہیں ہے معاذ ماض اللہ ارے کیا قرآن سے بڑھ کر کوئی تعلیمات ہو سکتی ہیں ہرگز نہیں ہو سکتی جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لفظ حضور علیہ السلام کی شاعن شان نہ ہو وہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا تو ایسا لفظ استعمال کرنا کوئی یہ کہے کہ حق رائے کی آزادی کا تقاضا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا یہ ایک خود ساختہ قانون تو ہو سکتا ہے ہر رائے کی آزادی کا دائرہ ہوتا ہے آپ جائیں کسی ملک کے اندر اور پھر اظہار کریں اس ملک کے خلاف اور کہیں کہ مجھے اپنی رائے دینے میں میں آزاد ہوں بغاوت کا مقدمہ ہو جائے گا اور ہمارے لیے تو سب سے اعلی اور افضل جو ذات ہے اللہ تعالی نے جس کے مقام کو سب سے بلند فرمایا ہے وہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں با ادب رکھے ہمارا ٹھکانہ با ادبوں کے ساتھ کرے ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرمائے ہماری نسلوں کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم